جی فرمائیے آپ زمزم کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہاں دیکھیں سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم شریف کھڑے ہو کر کے پیا ایک بات اور اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے زمزم شریف کے جب تذکرہ آیا زمزم شریف پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا اعلی حضرت نے اپنے فتح میں یہ لکھا کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی زمزم جب پیئے نا تو ایک ہی دعا کریں دوسری نہیں کیجیے آپ یہ پابندی نہیں ہے فرماتے ہیں ایک ایک گھوڑ پیتے جاؤ ایک ایک دعا کرتے جاؤ جیسے حرم شریف میں کھڑے ہو زمزم شریف پیو تو کو اللہ تعالیٰ بار بار تیرے در کی حاضری نسی فرما ایک گھونڈ پی ایمان پر استقامت اطا فرما ایک گھونڈ پی لو ایمان پر خاتمہ اطا فرما ایک گھونٹ اپنے اپنے بال بچوں کے لیے صحت تو عافیت کی دعا کرو ایک گھونٹ پی لو اپنے والدین کے لیے صحت و عافیت دعا کرو ایک گھونٹ پیو جتنی دعائیں کرتے جاؤ ایک ایک گھونٹ پیتے جاؤ اللہ کے خزانے میں کیا کمی اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آب زمزم بظاہر تو پانی ہے مگر کوئی شخص اگر مکہ شریف میں رہے تو حدیث شریف میں ہے کہ دس سال بھی اگر وہ ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھائے اور دس سال بھی پانی پیتا رہے گا تو یہ پانی اس کے لیے کفایت کرے گا یعنی یہ غذا کا کام بھی کرتا ہے ایک وقت حضور کی خدمت میں آیا صحابہ کرام کا پوچھا کہاں گئے مکہ شریف سے آئے کتنے دن رہے انہوں نے دس پندرہ دن کا کہا کیا کھاتے رہے دس پندرہ دن کا حضور کچھ نہیں کھایا خالی زمزم شریف پیتے رہے تو حضور فرمایا اگر تم دس سال بھی رہتے تو یہ زمزم شریف ہی تمہیں کفایت کرتا ایک طرح سے نئی بولی میں یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے وہ گلوکوز کا پانی ہے جب مریض نہیں پیتا اس کو بوتل لگاتے ہیں یا گلوکوز کا پانی پلاتے ہیں جس میں اس کی کمزوری نہیں ہوتی اور اس میں اس کو وہ غذائی طاقت جو وہ آ جاتی ہے تو اس طرح اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ ہے بنیادی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جب جنگل بیاباں میں چھوڑ کر کے گئے تو چھوڑ کے جانے کے بعد حضرت حاجرہ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام ذرا یہ تو بتا دی چٹیل میدان میں جس میں نہ کوئی مددگار نہ کوئی مونس نہ کوئی جناب غمخار تم کس کے سپرد کر کے جا ان کا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا تو حضرت حاجرہ نے کہا بس اب بے فکری سے چلے جاؤ جس کے سپرد کر کے جا رہا وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور اب وہاں سے اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے زم شریف نکلا اب نہ وہاں کوئی درخت ہے نہ پھل ہے نہ کھانے پینے کا کوئی سامان تو آخر یہ زندہ کیسے رہے کہ صرف زمزم شریف میں اللہ تبرک و تعالیٰ نے حیاتین کہہ دیں اس کو یا وٹامن کہہ دیں کیا کہ ایسی قدرتی طور پر اس میں چیزیں رکھ دیں کہ اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو صرف آدمی وہی وہ پیتا رہے تو بھی وہ اس کے لیے کفایت کرے گا ایک بات دوسری جو عام مشاہدی باتیں بات ہے کا وہ فرماتے ہیں کہ شاید اس لیے زمزم شریف کو کھڑے ہو کر پینے کے لیے کہا کہ جو پانی کھڑے ہو کر پئیں تو وہ بدن میں جلدی صرحیت کر جاتا چونکہ وہ برکت والا پانی ہے اس لیے اس کے پینے کے بعد وہ کھڑے ہو کر پئیں تو سارے بدن میں صرحیت کر جائے یہ ظاہرے کا اچھی بات ہے کہ برکت والا پانی سارے بدن میں صرحیت کر جائے جی جناب جی فرمائیے